فیس بک پر یہ منیب جو ہیں یہ سوال کرے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب کسی بزرگ یا صحابی رسول کا مبارک آتا ہے یا کسی کی ولادت کا دن آتا ہے تو آپ دونوں ہی میں جلوس کیوں نکالتے بہان ہے بزرگوں کے مطلب نے ذکر خیر کا روایت الرحمٰ کے جب جہاں نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے ان کی یاد ہوتی ہے وہ رحمت نازل ہوتی ہے تو ہمارے جلوس میں کیا ہوتا ہے ڈھول بازے تھوڑی بجاتے ہیں. ان کے نام کنارے لگاتے ہیں ان کی شان بیان ہوتی ہے سخاوت حسین مرغبہ مرغبا تو امام حسین کی سخاوت کا تذکرہ ہی تو ہوا نا لیکن ان کی تعریف ہوئی نا فضیلت بیان ہوئی یہ سقیتیں تو یہ شہادت کے موقع پر بھی ان کو سخی کہا جائے گا اور ولادت کے موقع پر بھی ہم نے سخی کہا تو کیا ہے اس میں تو بہرحال کہ ہم مطلب یہ کہ جلوس میں یہ اس طرح ذکر خیر بچوں کو اس میں رغبت خاص کر مدنی منوں کو مدنی مننیوں کو مدنی چینل کی ناظرین میں میرا خیال ہے کافی اضافہ ہو جاتا ہوگا اس بارے ان کو بھی کچھ معلومات ہو جاتی ہوگی اس طرح بزرگوں کی محبت بڑھتی ہے اور یہ ہے کسوٹی ہائے ہائے یہ ایسی کسوٹی ہے کہ جیسے بازوں کی تو دم کے اوپر جیسے پاؤں آ جاتا ہے تو تڑپنا پڑپنا شروع کرتے کہ یہ کیا کرتے ہو اللہ تو کیا کرتے ہیں ڈھول دڑی بجاتے ہیں باجے دڑی بجاتے ہیں اور جو بچارے مطلب اس کی مخالفت کرتے ہیں یہ سوچیں کہ آخر یہ کر کیا رہے ہیں کیا اس میں یہ سیاسی جلوسوں کا سیزن ہے ان کو کچھ نہیں بولتے ہو پتا کہ یہ بندوقیں لے کر ٹا کریں گے ڈرتے ہیں ہم کچھ کرتے ہیں نہیں یہ تو ہم وہاں کا بولا بولی کرتے ہیں ہم آپ کو کہاں گن پوائنٹ پر لاتے ہیں کہ ہمارے جلوس میں آئے تو بیچاروں کو بس سو شیتان بس وسے ڈالتا ہے کہ یہ کیا کر رہے یہ کیا کر رہے جلوس جس کا دیکھو جلوس جس کا دیکھو یہ جلوس نکالتے ہیں تو حرج کیا ہے تو آپ جلوس کو بند کرواتے ہوئے ایک قرآن آیت پر غور کر لیں کیا بولے جلوس نہیں ہونا چاہیے ہم بولتے ہیں جلوس تو سو فیصدی نیکیوں پر مشتمل ہے اور نیکیوں کو بند کرنے کا کہنا ایک قرآن آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں آیت نے دس اس کے جو عیب اللہ نے بیان کیا نا اس میں عیب تھا منا الخیر بھلائی سے بڑا روکنے والا تو آپ غور کریں گے کہیں آپ بھلائی سے روک تو نہیں رہے ایک نیکی ہو رہی ہے اللہ اور سن کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کے نیک بندو کا ذکر ہو رہا ہے جمع ہو کر رحمت میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو جلوس نکلتے ہیں یہ تو رحمتوں میں ڈھکے ہوئے ہوتے ہوں گے اللہ اور سن کا ذکر تو ہو رہا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہوتا اس میں تو ایک نیکی جو ہم کر رہے ہیں اس سے آپ روکتے ہیں اور ہم کو مشورہ دیتے ہیں کہ یوں کرو یوں نہیں کرو یوں, کرو یوں کرو یوں نہیں کرو ہم آپ کو بولتے ہیں کچھ تو اس لیے مہربانی کر کے ایسے غلط مشورے نہ دیا کریں کہ وہ اس آیت مبارکہ کو یاد کر لیں کہ کہیں میں بھلائی سے روکنے کا کام تو نہیں کر رہی ہے کون سا سواب کا کام ہے کسی کو نیکی سے روکنا اس میں کیا برائی کیا ہے چند منٹ کا جلوس ہم نکالتے ہیں ہم نہ روڈ گھیرتے ہیں اس میں نہ ٹرافک کو جام کر دیتے ہیں ہم کچھ تو نہیں کرتے ہم تو اپنی چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں فیضان مدینہ کے باہر تھوڑی جلوس نکال رہے ہیں بالکل اندر میں مطلب ہمارا جلوس تو ہوتا ہے مادانی چینل پر نظر آتا ہوا اندر مخصوص عیسائی بھائی میرے پاس آتے ہیں ہم مل جل کر وہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں ناطے پڑھتے ہیں منقبت پڑھتے ہیں بزرگوں کی کچھ عیسائی بھائی ہے فیضان مدینہ کا سہن جو کھلا آسمان یہ وہاں اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں کسی کو مجبور نہیں کرتے ان سے زیادہ تعداد میں نے نوٹ کیا ہے. فیضان مدینہ کا کے اندر آ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے یہ نہ میرے پاس ہوتے ہیں نہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں یہ اسکرین پر دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شران جب تک شریعت منع نہ کرے تو ہم کو منع نہیں کرنا چاہیے ہاں دلیل ہونی چاہیے کہ شرن یہ ناجائز گنا ہے یہ دلیل لائیں گے تب ہم آپ کو ان اس دلیل کے بارے میں کچھ ارض کریں گے کہ ہمارے ہمارے تو یہی دلیل کافی ہے کہ منع نہیں ہے ادم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے یعنی کہ ناجائز نہ ہونے کے دلیل نہ ہونا خود جائز ہونے کی دلیل ہے اللہ جنگ چلے گیار کو. مطلب کام ملنا چاہیے مل اب یہ سارا اتنا بولا نا اس میں مطلب کوئی لفظ اٹک جائے یہ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے تو دیکھا بچہ جب کسی بات پہ آتا ہے نا اور پڑی پہ آتا ہے تو بات ہوگا کوئی مسکراتا ہے نا اس پر بولتا ہے یہ ہنستا ہے لوگ دیکھ کے کیوں ہنستا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے تو یہ بچہ بے وقوف ہوتا ہے آپ سمجھدار مانے جاتے ہیں آپ نے دیر کہتے ہیں مت کرو یار آپ بھی آ جائیں جلوس میں ترغیب ہے مزے دیکھو اس کے پھر انتظار کریں گے کہ آپ جلوس کب نکلے گا ایسا روحانی سکون ملے گا انشاءاللہ انتظار رہے گا